اور جب عرض کی ابراہیم نیے رب میرے مجھے دکھا دے تو کون کر مردج نلائی کا فرمایا کیا تجھے یقع ناؤ ارس کی یقیں کیوں نہؤ مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندی لے کر اپنی ساتھ ہلے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے